سترہ ہزار بائیس ون سیون زیرو ڈبل ٹو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس نے مجھ پر صبح و شام دس دس بار درد پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی سبحان اللہ درود پاک شفاعت مصطفیٰ کا ذریعہ ہے صبح شام دس دس بار اتنی سی بات ہے سبحان اللہ ماہ سفر المظفر ماہ رہبر ماہ رضا جاری وہ ساری ہے اعلی حضرت عاشق ماہر رسالت کتنی پیاری بات فرماتے ہیں شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی شفاعت کرے اللہ تعالی محمد وعلی آلہ و و آج انشاء اللہ جہنم سے جو شخص سب سے آخر میں نکالا جائے گا اس کی بات بھی سنیں گے اور بھی سنیں گے ان شاء اللہ تفصیل و حل بیان میں حضرت سیدنا اسماعیل حقی رحمتہ اللہ تعالی لکھتے ہیں ایک مرتبہ کسی نے سیدنا حسن بسری رحمتہ اللہ تعالی علیہ کے پاس یہ حدیث پاک بیان کی کہ سب سے آخر میں جہنم سے جس شخص کو نکالا جائے گا اس کا نام ہناد ہوگا ہناد جہنم میں ایک ہزار سال تک یا ہنان پکارے یا گا یہ حکایت سن کر حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی رونے لگے اور فرمانے لگے کاش ہناد میں ہی ہوتا اب حاضرین نے حیرت کا اظہار کیا کہ حضور یہ کیا فرما رہے ہیں آپ فرمائے تم نے سنا نہیں ہنات جہنم سے نکلے گا اور ہمیں تو اتنا بھی اپنے, اپنے اوپر بھروسہ نہیں اللہ اکبر لاہر دیکھیں, کتنا خوف خدا ہے اتنی بڑی ہستی مولا مشکل کشا کر رم اللہ تعالی وجہ الکریم کے خلیفہ سیداتنا ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی نها کا دودھ پینے والے حسن بصری رضی اللہ تعالی اور کس قبر خوف خدا ہے؟ دن رات اللہ تعالی کی یاد میں بسر ہوتی اور اپنے مال پر ناز نہیں کرتے بھروسہ نہیں کرتے اللہ تعالی سے ڈرتے رہتے ہیں یہ کام ہے کہ نیکی سب سے پہلے نون آتا ہے نا نیکی میں نیکی کے نون کے نقطے تک تو ہم پہنچے نہیں ہیں اگر اپنے آپ کو ہم پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں اللہ تبارک نے ایسوں کی قرآن میں تعریف بیان کی کہ جو رات بھر سجدے کرتے ہیں قیام کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالی سے جہنم کی آگ سے پناہ بھی مانگتے ہیں چنانچہ پارا انیس سورہ فرقان کی آیت نمبر چونسٹھ پینسٹھ چھیاسٹھ سنتے ہیں اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اگر ہم پڑھیں ہوئے تو پڑھانے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور دعوت اسلامی اس کا اہتمام کر رہی ہے مدنی منوں کو بھی قرآن پڑھایا جاتا ہے مدنی مننیوں کو بھی قرآن پڑھایا جاتا ہے اسلامی بہنوں کو بھی قرآن پڑھایا جاتا ہے اسلامی بھائیوں کو بھی قرآن پڑھایا جاتا ہے بالمشافہ بھی پڑھایا جاتا ہے آن لائن بھی پڑھایا جاتا ہے الشمد للہ مدرسۃ المدینہ بالغان جو دعوت اسلامی کے قائم ہیں اس کے اندر پچہتر ہزار اسلامی بھائی پڑھتے ہیں پچہتر ہزار پڑھتے ہیں بالغان اور جو مدرسۃ المدینہ بالیغات ہیں اس اندر اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں کو پڑھاتی ہیں اس میں بھی ہزاروں اسلامی بہنیں پڑھتی ہیں فری آف کاسٹ مفت میں فیس ابھی اور جو مدنی منع اور مدنی منیا ہیں ان کی تعداد تو کوئی سوا لاکھ کے لگ بھگ ہے الحمدللہ دعوت اسلامی نے جنہیں قرآن پاک حفظ کروایا ان کی تعداد تقریبا ستر ہزار ہے اور جنہیں ناظرہ قرآن پڑھایا ان کی تعداد تقریبا دو لاکھ ہے اللہ کی رحمت سے اللہ کی رحمت سے اللہ کی رحمت سے اور الحمدللہ للہ مدرسۃ المدینہ آن لائن کے ذریعے اسلامی بھائی اسلامی بھائیوں کو اور اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں کو دنیا بھر میں قرآن پڑھا رہے ہیں جن ممالک میں مدرسۃ المدینہ آن لائن کے ذریعے سے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں پڑھا رہے ہیں اور پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں پڑھنے والیاں پڑھ رہی ہیں ان کی تعداد چھیاسی ہے یعنی چھیاسی ملکوں میں الحمدللہ یہ سلسلہ جاری ہے اللہ کے رحمت سے مدرسۃ المدینہ آن لائن کے ذریعے سے اللہ ہمیں قرآن سے محبت عطا فرما رہے کے قرآن بن جائے ہم عاشق تو وہ خوش نصیب جو اللہ کی یاد کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں سجدے کرتے ہیں رکو کرتے ہیں روزے رکھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں ذکر وزکار کرتے ہیں پھر بھی اللہ سے ڈرتے ہیں جہنم سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں پیسوں کی تعریف کی گئی اشاد ہوتا ہے وب توجم اور وہ جو رات کاٹتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام میں ان کی راتیں سجدوں میں اور اللہ کے حضور کھڑے ہونے میں عبادت بھی گزرتی ہے اور اللہ کو کیا عرض کرتے ہیں وََّذين يَقونَ رَبَّنَا رَبَّ نَفَن بِرّ رَببَ النَّف رِف عَن النذاَابَجَعَنلَمن وَذيد يَقولونَ رُبب نَف رِفْ أَنْ عَذا اور وہ جو رات کاٹتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام میں اور وہ جو عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے پھیر دے جہنم کا عذاب بے شک اس کا عذاب تو گلے کا گل ہے بے شک وہ بہت ہی بری ٹھہرنے کی جگہ ہے دوزخ عذاب کی جگہ ہے اور اللہ کی پنا تو دیکھیں جو کاملان ہیں شباریاں کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں اور پھر اللہ سے کیا عرض کرتے ہیں یا اللہ جہنم کا عذاب ہم سے دور کرتے ہیں وہ بڑا دردناک ہے گلے کا پھندا ہے تو اپنی عبادت پر ریاضت پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرنا چاہیے اللہ کی رحمت پر اس کے کرم پر بھروسہ کرنا چاہیے جہاں حضرت امام عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ہماری تربیت فرمائی کہ اس دعا سے یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ اللہ کی کثرت عبادت کرنے کے وقت خوف رکھتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں آجزی کرتے انکساری کرتے ہیں روتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہیں کہ یا اللہ ہم سے عذاب پھیر دے عبادت گزاری پرہیزگاری کے باوجود اپنے آپ کو گناہ گاروں میں شمار کرتے ہیں اپنے آپ کو نیک نہیں سمجھتے اللہ اکبر اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں کرتے اپنے احوال پر بھروسہ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا خوفتہ فرما دیں ہماری امی جان سیداتنا ام المؤمنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مفتیہ محدثہ مفسرہ عالمہ آپ سے پوچھا گیا کہ نیک کون فرمایا جو اپنے آپ کو گناہگار گار سمجھے ارسکی کے بد کون فرمایا جو اپنے آپ کو نیک سمجھے جو اپنے آپ کو نیک سمجھے یوں سمجھے وہ تو نیک ہے ہی نہیں کیونکہ اللہ والوں کی تو یہ شان ہوتی اپنے آپ کو نیک نہیں سمجھتے اللہ ہمیں نیک بنا دے نیک بن جاؤں جی چاہتا ہے یا اللہ ہمیں نیک بنا دے بنا دے مجھے Thank نو امر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی ہو یہ پہلی صدی کے مجدد اور کتنے اللہ سے ڈرنے والے ہیں جہنم کا کتنا خوف رکھنے والے ہیں اس سے اندازہ لگائیے کہ آپ کے پاس کسی نے قرآن پاک کی تلاوت کی سورہ فرقان کی آیت نمبر تیرہ وہ عزا ال کو منہا مکانم بیکم مقررہ الا حضرت نے ایمان میں اس کا ترجمہ یوں کیا اور جب اس کی کسی تنگ جگہ میں ڈالے جائیں گے یعنی جہنم میں اور جب اس کی کسی تنگ جگہ میں ڈالے جائیں گے زنجیروں میں جکڑے ہوئے تو وہاں موت مانگیں گے حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی دھاڑے مار مار کر رونے لگی اور وہاں سے اٹھ کر گھر تشریف لے گئی اللہ اکبر اللہ ایک رات حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی سورت ال پڑھ رہے تھے جب اس آیت پر پہنچے کم نارم تل تو میں تمہیں ڈراتا ہوں اس آگ سے جو بھڑک رہی ہے یہ آئے سنتے رونے لگے اور اس قدر روئے کہ ہچکی بن گئی آگے تلاوت نہیں کر سکے پھر نئے سرے سے تلاوت شروع کی جب اس آئے پر پہنچے تو وہی کیفیت تاری ہو گئے پھر رونے لگے آگے نہیں پڑھ سکے یہاں تک کہ یہ سورت چھوڑ کر آپ نے دوسری سورت کی تلاوت شروع کی اللہ اکبر لاہو اختر تیرے ہل حضرت سیدنا علی بن خشرم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے منصور بن عمار کو کہتے سنا کہ ایک روز میں نے مسجد حرام میں اپنی باتوں کے دوران گفتگو کے دوران جہنم کی بات کی جہنم کا تذکرہ کیا تو یہ سن کر حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ نے زوردار چیخ ماری یہاں تک کیا بےوش ہو گئے اللہ اکبر یا اولیاء کرام جہنم کا تذکرہ سن کر بے ہو جاتے روتے روتے ہچکیاں بن جاتی ہیں ہمارے قہقے بند نہیں ہوتے دن رات غفلت میں بسر ہو رہی پانچوں نمازیں بھی پڑی جاتی ہیں پڑھنے والوں سے جماعت نہیں ملتی جماعت والوں کو تکبیر اولا نہیں ملتی اور نہ دینی مطالعہ ہے نہ دینی صحبت ہے نہ جانے کیا ہمارا حشر ہوگا اور ہم آخرت سے بے خوف بس عجیب زندگی ہیں اللہ اکبر حضرت فضیل بن یاز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے شہزادے ان کا نام تھا علی یہ بھی بڑے خوف خدا والے تھے اور جہنم کا تذکرہ ان سے سنا نہیں جاتا تھا اللہ اکبر عجیب کیفیت تاری ہو جاتی تھی حضرت سیدنا فضیل بن یاز رحمت اللہ تعالیٰ مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے ان کے شہزاد علی بھی نماز میں شامل تھے حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمتہ اللہ تعالی نے سورت عقاصر کی تلاوت کی جب اس آئت پر پہنچے لت اور جہنم کو دیکھو گے تو آپ کے شہزادے علی نے جب یہ آج سنی جہنم کا تذکرہ سنا تو بے ہو کر زمین پر آ گئے حضرت سیدنا فضیل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو بھی ہمت نہ ہوئی کہ اس آئس سے آگے پڑھ سکے اور پھر آپ نے بھی یہ خوف صدا آدمی کی طرح نماز پڑھائی اللہ اکبر یہ روایت دن بزرگوں نے کی ان کا نام ہے حضرت سیدنا ابو بکر ایاش رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں کہ پھر میں حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس رہا ان کو آدھی رات کے وقت ہوش آیا مغرب میں یہ بےہوش ہوئے تھے جہنم کا تذکرہ سن کر قرآن سن کر جہنم کے خوف سے اور ان کو آدھی رات میں جا کر افاقہ ہوا اللہ ہمیں جہنم سے امان عطا فرما دے اللہ چرنا من النار ہوم چرنا من النار ہوم چرنا من النار آمین اب خالی خوف کی باتیں کریں اور باتیں ایسے کریں جیسے پتنی کتنے نیک ہیں اور عمل کیسے ہیں ہمارے اللہ حضرت رضی اللہ تعالی انہوں کا مہینہ چل رہا ہے ماہ سفر المظفر آپ فرماتے ہیں کام زندہ کے کی کیے اور ہمیں شوق گلزار ہے کیا ہونا ہے کام تو ہم جہنم میں لے جانے والے کر رہے ہیں شوق ہمیں جنت میں جانے کا ہمارا بنے گا کیا اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے مدنی چینل دیکھتے رہیں انشاءاللہ اس اچھی صحبت یہ بھی اچھی صحبت ہے مدنی چینل دن رات الحمدللہ مبلغین کے بیانات ہوتے ہیں مفتیان کرام کے سلسلے ہوتے ہیں امیر اللہ سنت کے مدنی مذاکرے ہوتے ہیں الحمد اس سے انشاءاللہ اللہ اس کی برکت سے جنت کی طرف لے جانے والے اعمال کی رغبت بھی ہوگی اور تیاری کی سعادت بھی ملے گی اچھی صحبت اختیار کریں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اپنا لیں انشاءاللہ عزوجل اچھی صحبت ہمیں اچھا کر دے گی بری صحبت برا کر دے گی ہم جیسا ہونا چاہتے ہیں ویسی صحبت اختیار کر لیں جہنم میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک عمل گالیاں دینا بھی اللہ کی فنائیں تو جو گالیاں دیتے رہتے ہیں تو یاد رکھے میرے اکالی سلاط اسلام نے فرمایا حضرت ابن امر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے ہر فوہوش گوئی کرنے والے پر حرام ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو تو اللہ سے ڈرنا چاہیے زبان پر گالیاں اور یہ یہ کام نہیں ہونے چاہیے جھوٹا خواب جو گڑھ کر بتاتے ہیں، یہ کام بھی جہنم کی طرف لے جانے والا ہے اس سے بھی بچنا چاہیے اسی طرح قبروں پر پیشاب کرنا سنجا کرنا استغفر اللہ یہ بھی اچھا نہیں ہے جہنم کی طرف لے جانے والا کام ہے دکھاوے کے لئے عمل کرنا سنانے کے لئے عمل کرنا ہے یہ اعمال بھی جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں نعر جہنم سے امان عطا فرما دے اور اپنے فضل سے ہمیں داخل جنت فرما دے آمین بجاہ النبی المین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم